lang wa hamar ما هو وكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا قدر آدم وهذا أجله ووضع يده ولا تقى ثم بسك يده وقى وسم عمله أو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مسل صحیح محمد والا صحیح رام محمد وپاری تو مسلم من میں کویم کی پوتم سال ہاتھ رواہ من سال tumalko murake akuru daraa aurdaam دنیا بسو اکردگی پہ روز بے مختص حضرات با کرٹوں بار ملکیوری خلط دیتے آگار تھی سفر مان لے خوشی کا نام گد انوری ٹکٹ پیسے ہوں پوڑی پیسے ہو پوڑی خالی رات واپس رائی تھی تو مکت انور لارو نہ موری رونا کری لا لگے اللہ <سؤال> نہ ایمان والی المنا و ہر بڑے کرائے گا مسافریوٹلی کما دام آ جنتا رکھتا بلو جا گورن کر کم سا مطلب خبر ویون تو کیا لمبا قرآن سے خبر طلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. متبانوسو مت کے پارا ہو بزرگانو کتنا کتنے طریقوں پر دنیا اور دنیا یوں چاہے بتا دیکھا لگی دلی یہ والے اکڑے تنہیں بارہ ہو سکی خدا سے فراخ کو ماتی رنگا تھا قرآن مستہ خبر مارکا اور علماء ابا سے بندہ گنا آسان ہوتا تھا مختلف روانہ انسان بارا دا. مجھے سے مولانا حسین برے تا اشت تیاری کرا مشرق تیاری کرتے اب ایک گرمی رکھ بدیے میں سلام کو برس کو جلدی مو نیمن پر سلام کو برس کا پتہ دلا سات نہ واپس ویپر میں کمار دات کو دعا انتظار ہو کو دعا کو کو اب ایک رکھ مغل مزگل <سوال> سلام <سوال> ولام کلام دع نا ابھی کمیرا تو مانگا کے رق تیاری کرنے ان تلا جنکتا رو امن کہنا زندگی جائے گا یہ بچائی تمہارت فکر کل امتحان میں آئی تھی و پر جی. مجلسوں تک لگ پریڑے جی مکمل کوئی امتحان کی سوری ہوتی تیاری کی سوری ہوتی کرنا پیدا کرتے رہی کی کتاب طالبان سب سے گزارے فتح امتحان پذا کی تیاری تھی. فراہ کم گئی خبریں گے گئی سب کو تر ملا کراندار جمع کرائی کو فکری کے ماں امتحان دہ تین امتحان کی کرنے کی ملاوتی مومین فکری کی ماں دا دنیا بھی رہی امتحان مر رو کا روکتا وہ من کا دیتا بیٹا پہ رمبر سوکھ کا وہ ہمارے بینوں کا بیٹا دنیا کی سارے خدا میں انسان کا پسند پس تک بے جواب صحیح پسائی تھی اللہ من لے دنیا کا اللہ رب کرو سی نسر کی دوبر زندگی پہ رسری جو نقل کے قدم منسلائی کری اور امتحان آبدائی جائے کتنے کوری سڑے بہت نہیں چڑھائی پڑے تو ابن کا رسے بہت خوش ہو ترنگ جی زندگی تیرا ہوں مت اختیار نہ وہ الف بتانا پوسند ترنگ تیرا کرے گا Hmm. بس بتا زندگی مقصد دا سے کر کے زندگی مقصد جتنا زندگی مقردہ سر زندگی ترنگی ترنگی ترنگی ترنگی ترنگی ترنگی ترنگ تیرہ چلے گا دوم پوتنا تھا رکھے گا زندگی جیسے زندگی کے بہترین مرحلہ اہم ترین مرحلہ اگر انسان مند خواہ گلی تھی وہی ترنگے سے رکھے رہا جس وہی پوسٹرم اور دولت تھی اور بے مداح مان دولتر کا چلا ہو سدر ترنگے تو آزاد نے لکھکش مالیخی اک نیو گیس مکلف آئی مکلف مطلب پابندی آزاد زندگی بن دے رہی دین ابندگی بن دے رہی اور دنیا کسی مو میں نے جنگا کے دنیا جنک تھا دنیا نالا سو موائی کیا دنیا حما کی دے پارا جنک تھا ابراہیم علیہ السلام راہ ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ پاس پر نہیں مرد کا تیار دا اللہ کرپنا سلائی کا ملک رہے گئی نو اللہ پاک دینا سو تبھی بد گنی ابراہیم علیہ السلام کوئی تو اللہ پاک کو کلیم سنا ما کر تیار دیل او ازرحیل سب بیڑا ہوگا بیمار کا مرتی مجھے جماعت کا مدر نہ پاکا تیار کر دیتا مرد وقت قریبا بے بار تھی تو بہت میں کومان کی مزہ زندگی بدلے سب بداؤ پرونا یہ بتا رہو تو مارو کی ترنگی تاروی اگر بیمار روکیلا بتا رو دکھو پتھر سے سستا دکھو شیشے سے سستا تو اس کے ساتھ مؤ مسنگ زندگی اگر مرد بتری دا, دا دا توری دا درخت میں دنیا میں سب مرغی گورکل دنیا نگار پہ رکڑ لائیں خدی پر خدی کے سو کر رض دیا نہ بچنے کی طور پوری انسان امن بدل کر جگہ کوشش تو رکو کہیں دیر کہ خبر تھی گئی تو تین زیادہ تھی مرد پر قرآن کے دی کہ وہ علیہ السلام کو من آزاد آزاد طوفان روز علیہ السلام میں آج مجھے آج تو فارم راہلام کو ملاقات حالات کو سداد حالات کو مت وہ لگے دوست ہوں اللہ پاک عظمت العین کرائے عظمت العین کرائے گا یہ ہمارے پتا ارول <سؤال> دخل کو ہیانا پتنا گئی عظیم اگر خبر کو بڑے وسیع کو بھائی کی دخل تانا پتنا گئی اللہ مور گئی جنہیں بچائی اور بچائے بدے بچی دس بس مرتا موڑی سے اوپر میری کہ مور ہر نہ مانا درجن کی ماتا اس سے ہر کروسائی توڑ دکھتی ماتا اس سے ہر کروسائی تو نام تھی مکانات الخار انسان دا دماغ با کا دا دا دا دا انسان بنی بجنت ہو سکتی گا تمہوں سے کہاشیا ان کی خبر رولتا ہل اتا حل اتاک حدیث کیا نبی اللہ سلام مبارک روا دو لیکن واردو مارے دو جب چوکٹ من لا سمکل ترخ مبارک لڑے خبرے گا ملدار زندگی مقصد سے پارا تیاری کے تو پوری دنیا کی دئی کو منڈی میں کا ترکیبی دئی اقیرت سے پارا تیاری کے بولے بک کو قدرتی خبر ہوا لڑ مند نظر کے ورکو والے تو غور خان دے کر دین کا دریا ملتا جی مغل حا نے کہ اللہ اباسلوا تجار نہیں اللہ چلاؤ پر لو اللہ نظارہ لگے چلائی جس از روپ اللہ تھی جس نے گر اللہ منگی زندگی خوشی کی اللہ <سؤال> کہ اللہ رضا بفا تو اللہ پاک ازبا عظمت کس انسان تھا اللہ پاک دھیان نصیب کو امام کا ٹی وی چل رہے ال بچا ہونا ناراض لو قرآن ہونا ناراض لوگا کہ او جہنمی سنگ کا سات ہوگو بچاؤ ہوتا ہو رہا جلدی جہن جمال کی ہوں تا تا کو تو دیکھ رہا ملاؤ کو جنہیں ملا ہوگا تو تالاب <سؤال> سب کوئی دا سب پتہ نہیں لگی جنتی ہے ایمان کا مغولہ چچا کا بروک لا اس رستا بچہ بچہ کا بروکو ایمان سے تکلیف سے کو کا امید ان کہ اللہ تصویر کرو گلانوا چل مسالہ تنگ وہ اجازی ہوا اللہ خوف اور میرے روزانہ اور امال کرایہ سب کو گناہ چلائے اور اللہ نے اور عزت کے خوف اور میرے روز نیشے کو چل آئے دربار سے بیتلا محال ٹرانا کو محالی وسیع خدمت کرو ماتا بارا برا کروا کلر جانا مندر میں نظر جمال میں ہو ماتا بند رہے پتا رکھ لواسا میں بند کرا تمہ کنڈا بند کرا تو دے طرح ابھی رسمین اب تحیلدار بہت مسلمان محمد صلی اللہ اللہ وغیرہ مکڑ تکوڑا اکڑلا پہ اچھا نیلا دے مانتا گنا کرا ملنا گنہ ابھی کڑو ایم سبھی کا اور مفتان حافظان، سب طرح کے دا فیصلہ کرے د انسان سے نتیجے کا فیصلہ رکھ دی کوئی دا, دا فتوا مان کا ورک کرے دا قرآن عظیم و شان ورک کرے گا کوئی قسط دی قرآن کو مل میں کوئی قرآن فرمائی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْتَ أَنِ الْهَوَا فَإِنَّ الْجَنَّتَيَّ الْمَأُضَاةِ اب اثر آئے اللہ نب تو مفتی کرے گا ہوٹل کو گراہ بچ کو لو ہونا وہ بچ کو کرے گا کی کم روز کی خوف خدا کو کم انسان اللہ کو رض کو بڑے گی جنک پیسہ لگا امام صفیم اللہ ذہنت کا خلق حیران فکر پیدا کو اللہ اور خوف دی. پیدا کو اللہ ریزت نوڈر کو سر بڑھتا مین محبت کا لکھ پیدا تو لوکیب تلاش کے یہ میزلا اگر شہر نہ دہی ہوتا ہے خود اللہ ربلی دس نہ ڈر اللہ کو نہ ری مجھے تو یہ تو بہ ہوا سلا غور تو بہتر انسان غلام ما کی خوشندگی میں سالینوں کو سم بد پر بدلے گیمت سالوں سو بت مجلس دور دے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سور خلک جڑے گی مجلس کرنے جڑے گیل رجنا جلدی ری بلا پر مئی یکمانہ سو پتے بولیامانہ سو پتے بولیاں سوبت یو سات سب کا جو عبادت کا یہ اللہ رقم کر رسل زندگی بدل کو یہ بزرگ بنا رہے ملاؤ کو نوری چہرا روانہ سور من روانہ سو منسوخ بزرگ گاڑیا اللہ کدھر مانو روانہ تھا کدھر بزرگ لوگ روانہ تھا رس ملا لاری گلی اگر بزرگ تازے رواں تو اگر انہیں نسلہ بزرگ سے رو دے دو وہ بندے تب کم عمل کرے گا الحمد لذ ستر پر ستر گناہ کار بن رہے ہو گناہ میں سٹ زندگی کرے تپطر سچ سترے اللہ پاک تمام نے کرم فرمایا ایک بدردے لنا تو کرو کس عمل کا تھا محاک کرے گا کوئی پل عمل کو نستہ اور اس مجلس کروانے کوئی دا نہ وہی حت کربت کر زندگی کی حضرت کو مر رضی اللہ تعالیٰ کو مر وفات کو سر ماتا کپن راکو اور سر को خراب کو اضرت کراوسی کو بار بار اجاویت को। आखिर सहाबा کرام نوک پر سلام یا امیر المومنین ہم بھی اخلاصوں خط تا بار بار تسبیح فرمائیں کہا تھا کہ کم مراد استفاقو دین اسلام اور بس عوام کی دعا اس نے اسلام کو مرکب برکت فرمائی لو کر نبیین لقد انا بمار سماں باد کے بمقابلہ کہا ابو ہمارے <سؤال> بارے میرے پڑے ریسٹوری آباد حا کرتی حضرلا حضرت بلائی میں سما کہا پروف آپ کے الحم نبو عزت سمجھے الحمد سمدہ اور بالکل پیدا نو اکثر ہے سونے کا نیچ نہ اپنی زندگی ملا ستاموں پر پڑھا سو